شہید اسلام ڈاٹ و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا -e سورت ہے. سورت ان مضامین پہلے ہیں انعامات فرائض کا تو علم بھی صورت کی طرح ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے انعامات ہیں علم نشرا صدرہ کا انعام نمبر ایک کیا نہیں کھولا ہم نے تیرے, لیے تیرے سینے کو ساتھ ساتھ لکھ لو. علمن وحلمن. علم کے لحاظ سے بھی سینہ کھول دیا بھائی حضور کے برابر ہے کسی کا علم آپ وسیع العلم ہیں نا جی؟ کیا نہیں کھولا واسطے تیرے تیرے سینے کو علم کے لیے اور حلم کے لیے آپ کا حوصلہ بھی وسیع تھا انعام نمبر ایک بابا ان کا وزرا یہ انعام نمبر کتنی جی دو ابتدا کے اندر آپ کے اوپر وہی کا بوجھ جو تھا نا وہ مشکل پڑتا تھا وزن یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی علماء سے کہ حضرت زائد تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران کے اوپر ران رکھے بیٹھے ہی تھے اور اتنے کے اندر وہی جو نازل ہوئی نا حضرت زید کہتا ہے کہ میری ران پھٹنے کو آ گئی اتنی تکلیف ہوئی آپ اونٹنی کے اوپر بیٹھتے ہوتے اور وہی نازل ہوتی تو اونٹنی بھی بیٹھ گئی اتنا سکل تھا تو اللہ نے فرمایا آئے میرے محبوب آپ کے اوپر جو وہی کا سکل تھا ہم نے کیا کر دیا آسان کر دیا ہم اگر آسان نہ کرتے تو تیری پیٹھ کو توڑ دیتا اتنا وہ سکل تھا ہم نے کوت برداشت کیا دیکھو جی. انعام نمبر دو. اور اتار دیا ہم نے تجھ سے تیرا وہی کا بوجھ کہ اگر نہ اتارتے تو اللہ زیان کا رکھا وہ تو تیری پیٹ کو توڑ دیتا و رفان علا کا ذکر انعام نمبر کتنی ہے جی تین ہے اور بلند کیا ہم نے واسطے تیرے ذکر تیرا کیسے بلند کیا تیرا ذکر یہ حدیث کچھ سی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا اللہ نے خود فرمایا حدیث کچھ سی کہے میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا جہاں لا الہ الا اللہ الا ہوگا وہاں کیا ہوگا محمد رسول اللہ بغیر اس کے مسلمان ہو سکتے آدمی جہاں اذان میں کیا ہوگا اشاد اللہ اللہ وہاں کیا ساتھ ہوگا اشاد اللہ محمد رسول اللہ جہاں اطاحیات ہوگی وہاں درود پاک ہوگا کیاس کرتے جاؤ ورفان عاللہ کا ذکر سمجھے نہیں حضرت حسان کہتے ہیں حسم نبی اذا قال في الخمس المؤذن اشھادو حضرت حسان حسان ہے کہ اللہ نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا کیونکہ جب مؤذن اشھادو اللہ الا الہ الا کہتا ہے ساتھ کیا کہتا ہے اشھادو ان رسولا یہی ہے وزم بال الہ هو سم النبی ال اسم ہی الخمس و اشہدو اور فان عالا کا ذکر آگے تسلی ہے فین مال اسر یسرا اے میرے محبوب آج آپ تکالیف میں ہیں تو کل آسانی ہوگی پس بے شک ساتھ تکلیف کی آسانی ہے اور پھر آگے سمجھو بے شک ساتھ تکلیف کیا ہے آسانی ہے آپ نے نور النوار کے اندر پڑھا ہے کہ مارفے کو مارفے کے ساتھ یادہ کرو تو دوسرا پہلے کیا کیا ہوتا ہے نکرے کو لوٹاؤ تو کیا ہوتا ہے غیر تو اسر ایک ہے یسرے کتنی ہیں دو ہے آپ دنیا کے اندر تکلیف اٹھا لیں پھر دنیا بھی یسر ہوگا آخرت بھی کا ہوگا یسر دارین عین آپ کو حاصل ہو جائے گا ہے نا شیر بھی ہے نور ال کے اندر عزشت بیکل بلوا فکر فی علم نشرہ پاسر بین عضا فکر طرح سمجھے فیضا فراط فن صاحب فرائض خاتون پب خارغ ہوں آپ تبلیغ سے تو خوب محنت کریں ریاضت میں دن کو آپ تبلیغ کریں رات کو کیا کریں ریاضت کریں عبادت کریں